یہ مختصر زیر ہے سلّہ جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور بڑے اقتصاد کے ساتھ ریاض محمد رفت الوقاف الملہ ہے ایک حسین ترتیب کے ساتھ واقعات کو منظم کیا ہے وز الفتح پت یہ فتح مکہ کا ذکر ہے اور آج تو ہم بالکل ہر جگہ سے گرے ہوئے ہیں آج مکہ کا ذکر کرنا ہمارے لیے خاص طور پر مفید ہے کہ ہمارے ایمان کو مضبوطی ملے اور ہم پھر سے اللہ ربد العزت کی اندر اپنا یقین خوب کر اگر ہم نے وہ شرائط پوری کی جو ربجلال الجلال والاکرام ہم سے تقاضہ کرتا ہے تو صرف وقت ہماری آخر نبی ابرب صلی اللہ علیہ و عالم سبیب ہوئی تھی تو کیا یہ ایک دم پہلے ہی دن اس مقام تک پہنچ گئے حاضر میں جیسے کہ آپ سیرت مبارک آب جانتے ہیں اور پڑھ چکے ہیں بے شمار کٹن مقامات جو ہے وہ طے کرنے پڑے بے شمار آزمائشوں سے گزرنا پڑا کون سی قربانی جو اس راستے میں نہیں مل جب کے وعدہ تو بہت پہلے یہ دے دیا گیا تھا کہ واضح اللہ اللہ دینا عامن مین سب کا عامر کہ اللہ ایمان والوں کو نیک امال کرنے والوں کو ضرور ضروری کی خلافت دے گا جس طرح وہ اس کو دیتا رہا یہ اللہ کی نہ بدلنے والی مسلم ہے مگر اللہ رب العزت کے عیز میں جہاں تک امتحان لینا مقصود ہوتا ہے تربیت کرنا مقصود ہوتا ہے وہاں تک پہنچانے کے بعد یہ امانت سپرد ہو ہوتی ہے آج وہ وقت آ گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم پوری قوت اور پوری شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہو اور وہ نے مکہ چھپتے تھے اور انہیں جان کے لالے پڑے یہ اللہ رقو عزت استعمال درجہ آداد اور صحابہ اسمان اللہ علیہ البین کی نیند سے مکمل نفاداری کا نتیجہ ہے تو غزبۃ الفطر الاظم بڑی فتح کا حصہ کانا سناپو رمضان آٹھ ڈگری تھی اور رمضان تھا اور اس کا سبب کیا بنا سبب ہوا سبق ہوا اکرن عادت اعلیٰ خدا الا کہ ببو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حریف سے جو نبی علیہ السلام کے حریف سے حلق میں تھے بنو خدا بنو و خدا مسلمین جی تھے اسلام لال تھے اور مسلمانوں کے خریف تھے تو بنو البت جو خریف تھے دشمن تھے انہوں نے مسلمانوں کے دوست قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کے ساتھ حلق میں داخل قبیلہ پر حملہ کیا وکیر پر وکیر ان کا پانی تھا جہاں جانوروں کو پانی پڑا چشمہ تھا رات کو شب خون مارا وہ کاٹا اور اس نے اسے بہت کو قتل کر دیا وقانا اور یہ طے ہو چکا تھا انا من احبا لا جو چاہے تو ندی الصلاۃ السلام سے جو ہے اقد مان لے دوست بن جائے قبیلہ اور جو قبیلہ چاہتا ہے قریش کا دوست بن جائے پداخلت بنو بکر قریش بنو بکر قریش کے ساتھ کرنے معدہ ہوگئے اور خدا آنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہدوں کی مانگ کیا اور آپ کے ہلک میں داخل ہو گئی سب معینہ بنی بکر و سب ودا خدا پھر رات کو بنو بکر نے ایک دب سے ہلّا بولا اور ٹوٹ پڑے منو پر وزیر کے مقام پر قریب اپنے پکا یہ پکا کے قریب تھا وہ قریش بنی بکر کی کلا اور قریش نے بنو بنوبکر کی مدد کی اسنیہ کے ساتھ وہ کاب و سخت گئی اور بعض میں تو ان کے ساتھ چھپ کر لڑائی بھی کیتا لگا خدا آج ادائے حرم ہتہ کے خدا آنے حرم نے پناہ پکڑے دہام علیہ کالے بن بک نے نوکل دکھوا دیا جب وہ گھس گئے بنو خدا پناہ پکڑنے کے لیے بیت اللہ تھی اور یہ پفار کے اندر بھی ویرٹ باقی تھی وہ سر جی نے مکہ کے اندر کہ جو کوئی بیت اللہ میں پناہ پکڑ لیتا اسے کچھ نہ تو اس وقت بن بکر جو ان کے پیچھے انہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے انہوں نے اپنے سردار سے کہا نوفل بن ماویہ سے دہلی سے کانا یوم کا ہندو اور اس سے وہ ان کا قائد تھا کہ یار نوفل بنا کا دخل مل حرم اللہ کا اے تھا نوفل تو ہم حرم میں آ چکے ہیں تیرا الہ تیرا الہ یعنی اپنے اللہ والاکرام ال کے لیے تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ اپنے علاح کے بارے میں تو اس وقت خیال کرے گا تو اس بد نصیب نے ایک بہت بڑی بات منہ سے نکالی کہا لا الہ لاح ل آج میرا کوئی علاج نہیں مار سکتے بڑی وقت عصیم الفاظ من آج اپنا بدلہ اتارو بڑا آمری ایک نہ میں چوریاں تو کرتے ہو آج بدلہ لینے سے کیوں رک رہے ہو آج بدلہ لے لو جی مر کے جا آمرو مثال یہ نکلا امرا خدا نبی اکرم صلی اللہ کا مدینہ میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا ببا کا وہ چلا گیا اور اس وقت نبی علیہ الصلاط اسلام مسجد میں اپنے اخاق میں بیٹھے ہوئے تھے نواز لائبر نہیں جو عربوں کی عادت تھی اس نے اشعار میں اپنے دوبڑے نبی علیہ الصلاط و کو سنائے ہے اور کہا کہ ہم آپ کے ہلف میں ہیں آپ کے معاہدے میں ہیں اور ہمیں قتل کیا گیا اور اس کے اشعار میں آخر میں اس نے جو کہا وہ آپ کی شیر پڑیے بہت اضل و اقل آداد اور یہ جو ہیں بنو بکر یہ غلیل بھی ہیں ہر اقبال سے کمینے ہیں اور تھوڑے بھی آپ اس کے مقابلے کی طاقت رکھتے ہیں وہ بل یتوں اور انہوں نے بطیر کے پانی پر رات کو ہم پر ہلا بول دیا خود جگہ جبکہ تحجد کا وقت تھا وہ کا لوں نہ رق کا اور ہمیں اس حال نے ختم کیا کہ ہم تحجد کے لیے رقو اور تجو کر رہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ بہو خدا ایمان اور اسلام لا چکے تھے سبھی علیہ السلام اسلام کے ہلف میں تھے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ کفار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد لی اور اس میں یہ دلیل بیٹ جاتی ہے یہ دلیل بھوٹی ہے یہ اعتبار سے کہ وہ تو مسلمین بھی تھے ہلف بھی تھا جزی معاہدہ بھی تھا اور اسلام بھی لا چکے تھے بقار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصر تھا یا یامر تیری مدد کی گئی یعنی ہم تیری مدد کریں گے یا نفر کو میں تیری مدد کروں گا خارجہ بدل مل وقا کی نفرت خدا پھر ان کا سردار خدا کا نکلا خدا کی ایک جماعت کو لے کر نبی علیہ صلاح السلام کے پاس جا کر شکایت کرنے کے لیے حتیٰی مولار صلی اللہ علیہ وسلمہ حتیہ بنو خدا کا گروہ اپنے سردار کی قیادت میں مدینہ پہنچ گئے وہ اخباروں ماں اُسی اور ان کو خبر بھی کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکا تھا وہ بھی مزاح آ رہا بنی بک اور نے جو ان پر مظاہرہ کیا بیان کیا حملہ کیا ناز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کا کہ انبی سفیام کا جا سب القدید باقت و قریش و قطر کا نہ ہو نبی علیہ الخلاطلام نے اپنی بصیرت کے ساتھ یا وحی کے ساتھ یہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تو گویا ابو سفیان تمہارے پاس آ گیا ہے یعنی وہ ضرور آئے گا اور قریش اس معاہدہ کو توڑنے کی وجہ سے اب حائف ہو گئے اب اللہ نے ان کے دلوں میں اہل ایمان کی حیبت کاری کی ہوئی ہے اب وہ ڈر رہے ہیں اور ابو سفیان کو انہوں نے بھیجا ہے اور بھیجے گے وہ آ کر چاہے گا کہ معادہ پکا کیا جائے اور مدت نے اضافہ کیا جائے سوما قالیمہ ابو صوبیاں ندی کریم صلی اللہ تعلیہ وسلم کی تو بصیرت نے فتح ہو سکتی تھی اور اگر وہی تھی تو اپنی بات تھی بس ابو سفیاں آبیا مدینہ فضا علائی بنا تھی اُنہیں حبیبہ اپنی بیٹی کے پاس آئے اُن نے حبیبہ با رضی اللہ صلا وقت جب اس نے کہا ابو سفیان نے کہ وہ بیٹھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر تو انہوں نے بستر سمیٹ لیا فکالا یا گنیا معدری فراش امرگ سی بھی مجھے یہ معلوم نہیں کہ نے بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا قالد انہوں نے جواب دیا فراش رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے باپ کو کہا کہ ابا یہ بستر نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کا بستر ہے انتب نجر اور تو مشرق ہے اور فنید ہے چیز کی وجہ سے یہ گستافی نہیں باپ کی گستاخی نہیں کی نہ یہ بد سلوکی ہے بلکہ اس کے ساتھ وہ سب کچھ کیا ہوگا جو دنیا میں باپ کے آنے پر اچھی تحزیق یافتہ اور اسلام سے بڑھ کر تہذیب کیا سب بد بد تہذیب اسلام تہذیب ہے جو کر سکتی ہے یقیناً آؤ بھگت سب کچھ ہوا ہوگا مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل پر مشرق نظر کا بیٹھنا غیرتعی ایمانی نے برداشت نہ کیا اور واضح طور پر کہا اور اس کا فائدہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار جب بہترین سلوک آپ سے وصول کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ آپ توحید میں پختہ ہونے کے بعد پہلے سے بہتر بیٹے پہلے سے بہتر بھائی پہلے سے بہتر, پہلے سے بہتر رشتہ دار پہلے سے بے کر بیٹی اور بیوی ہر اعتبار سے آپ میں بہت ایرتقا ہوا ترقی ہوئی آپ ایک اچھا انسان بن گئے پہلے آپ ایسے نہیں تھے پہلے کبھی گستافی ہو جانی کبھی نہ فرمانی اب تو یہ چیز نہیں دیکھنے کو ملتی مگر دین کے بارے میں صاف وا شگا بات کہنا یہ اللہ رب العزت کے ساتھ وفاداری اور اس کے ساتھ بھی بنائی تاکہ اس کو چوٹ لگے اور اسے حقیقت حال معلوم ہو اگر مریض کو اس کی مرض نہ بتائی جائے جبکہ وہ علاج کرنے میں سنجیدہ نہ ہو تو یہ ظلم ہے کیونکہ وہ علاج کرنے میں سنجیدہ ہی اس وقت ہوگا جب اسے پتا چلے گا کہ میری مرض جان لیوا بھی ہو سکتی ہے اگر علاج میں چھٹی کی گئی پکا لا بن لا ہی لقت اصاب اب اسے یہ بات ظاہر ہے کہ یہ بات تو تقریب سے تھی دا کہ بیٹی میرے بعد تجھے بڑا چار پہنچا ہے یعنی تو بہت خراب ہو گئی ہے پنجابی میں یا اردو میں تو ہے میرے بعد تو بہت خراب ہو گئی ہے بہت بڑھ گئی ہے لیکن اس کو یہ بات ایک دم سے عجیب بجلی کی طرح معلوم ہوئی سما با اس کے بعد سما خارا جا پھر وہاں سے نکل گئے ابو سمیا حسا اطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات آ تو کل نام ان سے بات کی اس معاملے میں کہ معاہدہ جو ہے وہ پختہ کر دیا جائے بڑھا دی جائے خود اور لڑائی نہ ہو پلم یارود آڈے ہی چلتا نبیت سلاق اسلام میں اسے کوئی بات جب آپ نہیں گئی تھا پھر وہ وہاں سے نکلے اور علا ابی وقت اب الفر کی طرف چلے گئے رضی اللہ عنہ عالب الماؤں یوکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وقت نے کہا رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ بھی جا کر اللہ کے نبی علیہ سلاۃ والسلام سے بات کیجیے یہ دیکھئے اسلام خالص کا نتیجہ یہی نکلتا ایک دن وہ تھا کہ مکے سے انہوں نے نبی علیہ سلاۃ والسلام کو نکالا تھا اور وہ چھپ کر رات کے اندھیروں میں خفیہ طریقے سے نکلے تھے اور اللہ رفل نے ان کے خاص حفاظت فرمائی تھی ورنہ یہ ڈھونڈ رہے تھے اور ان کے سر کی قیمت مقرر کر رہے تھے آج وہ دن ہے کہ ان کا سردار آیا ہوا ہے مدینہ میں اور بھٹک رہا ہے مارا مارا پھر رہا ہے کہ کوئی اسے اس معاملے میں کچھ تھوڑی سی امید دلائے اور کسی طرح سے جنگ ڈل جائے آج اہل اسلام کی حیبت مشرقی نے مکہ پر ایمان خالص کی وجہ سے ٹال وقاض فی قلو ہی مرغوب اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا پہلے ایمان کا کیوں ایما اشراکو بلا اس لیے تو اللہ کا شریف ٹھہراتے اور جب ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے اللہ کا شریک شریف ٹھہرائے اور اللہ کے شریکوں کو معذ جگہ پر مسجد میں اور ممبر پر اور اسلام کے ان مناسب پر جو خاص اہل اسلام کے لیے کھڑا کر دے اس وقت کیا خطا آئے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تو غلط ہے اس چیز کا جو یہاں ہو رہا ہے تو نبی علیہ و اسلام نے کوئی جواب نہیں دیا آب ابو بکر کے پاس آ گئے رضی اللہ کال کا ما ماں آنا بھی پا ابو بکر کہنے لگے کہ میں نبی علیہ و اسلام سے سفارش کروں میں نہیں ایسا کر سکتا صاف انکار ہو گیا کتا جواب دے دیا ادھر سے بھی مایوس ہوئے علی عطا عمر صرف عمر کے پاس آئے کالا عمر نے یہ گویا کہ انکار کے انداز میں کہا اچھا میں تمہاری سفات کروں میں عمر تمہاری سفات کروں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ جنگ نہ کرے حملہ نہ کرے حد میں ایک ذرہ برابر بھی موقع پالوں نہ تم سے لڑنے کا تو میں قسم نہیں چھوڑوں گا کوئی بھی میں تمہاری گفارش کروں آپ علی کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ وہ قریبی رشتے دار دیتے. فاتمہ. فاتمہ بھی تھے وہ فاطمہ اور فاطمہ بھی اس کے پاس تھی رضی اللہ تعالی و حسن غلام یدینا یدعا اور چھوٹا بچہ حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے گل رہے تھے کھیل رہے تھے پکا لا یہ علی ان کا امست قومی بھی رہی با علی تو, تو رحم کے اعتبار سے رشتہ داری کے اعتبار سے میرے سب سے زیادہ قریب ہے وہ بھی حاضر اور میں بڑی حاجت میں آیا ہوں بڑی سخت ضرورت میں تیرے پاس آیا ہوں آج لجاجت دیکھو کس طرح اللہ کا نے اپنا وعدہ پورا کیا لکھ تاکہ اسے تمام ادیا پر غالب کر دے نبی کو اللہ نے ہی کیا رسول صلی اللہ علیہ اس وسلم یہ فطرت دین حق ہے کہ جب اس پر چلنے والے اللہ رب العزت کے فرد کردہ تقاضوں کو پورا کر دیں گے اور ایک مقام تک پہنچ جائیں گے جہاں تک اسے امتحان دینا مقصود ہے تو پھر وہ انہیں دنیا میں خلافت دے دے گا اور ان کے دشمن ان سے چھپتے پھریں گے فلا ارج انا کھائے اور میں ہرگز جو ہے وہ نام راز لوٹنا نہیں جا علی عالی اس قیلا محمد میری صفات تو ہی کر دے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم قد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عامر کہا نبی علیہ صلاح سلام ایک کام کا عزم کر چکے ارادہ فرما چکے ماں نسطی ہم صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم یہ افطاط نہیں رکھتے یہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ جب وہ ایک امر کا ارادہ فرما چکے تو ہم شفا کی ضرورت کریں فقال علی فاطمہ فاطمہ کا اور فاطمہ سے کہنے لگا رضی اللہ تعالیٰ حالتی کی مری ابن کی حاضہ فیو جی روبینا اپنے اس بچے کو حسن کو تو اجازت دیتی ہے کہ یہ لوگوں میں جا کر پناہ دے دیا اب بالکل کو کوئی راستہ نہیں مل رہا سید فیون سجل آخر رہتے زمانے تک یہ اربوں کا سردار کہلائے گا فکالت بائی ابلوئی میزائل انہوں نے جواب دیا میرا بچہ تو ابھی اس قابل نہیں ہوا پھر یہ جا کر لوگوں میں پناہ دے کسی کو احد آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کا وسلم ایک فرما چکے ہو اور میرا بچہ یا کوئی ایک پناہ دے اس شخص کو ایسا نہیں ہو سکتا اب بالکل مایوسی ہو پا یا الحسن علی رضی اللہ تعالیٰ کی بنیت ہے اے اب الحسن انہیں رعید العمور کا استب دے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام کے تمام حالات میرے اوپر شدید ترین ہو گئے اب مجھے کوئی نصیحت ہی کر علی کہنے لگے مجھے تو کوئی چیز اللہ کی کسم نظر نہیں آتی جو تیرے اس مسئلے کو حل کر سکتی بڑا چند سید بنی کرانا ہاتھ بنی کرانا کا سید ہے سردار ہے کم رائے گے بہنا بہن ناتھ تما اس حق کی اردو اس طرح کر کے جا کر لوگوں کے اندر کھڑا ہو کر کیا کہ میں خدا کا پیغام دیتا ہوں اور پھر چلے لگا ہوں بس دیکھ کچھ بنتا ہے نہیں بالا ہوا تھا آج کب نہیں ہے آننی چاہیے پوچھا اے علی ایسا کرنے سے کوئی فائدہ ہو جائے گا کالا کر کے فائدہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا بلر ماں گم لوگ میں نہیں گمان کرتا کوئی فائدہ ہوگا بلا کے آج ہی جائے گا اس کے علاوہ مجھے کہہ رہے ہیں یہ کچھ ملتے ہی نہیں پکا مابو سان دن مسجد بکالاس انہیں کا نظر تو بینا کی بائی ون طرف آئے گنے کا لوگوں میں کھڑا ہوا جا کر مسجد کے اندر اور کہنے لگا کہ لوگوں ہم خدا کا پیغام میں خدا کا پیغام دیتا ہوں یہ کہہ کہ رہے اپنے اونٹ پر بیٹھا اور واپس چلا لیں تو مجھے جواب ہی نہیں دیا ابن ابیب کا میں ابن ابی کا میں مجھے اپنے لیے کوئی بڑائی نہ کرنا آیا جیتو عمر اپنا یعنی آدن میں عمر بن کے پاس آیا تو سارے لوگوں میں سب سے زیادہ غرض تھا میرے لیے قد اشاریہ بکا اس نے مجھے یہ اور یہ کہا تو, تو میں نے کر دیا کالو تو ہم نے پوچھا قریط نے بھائی اجاز کا محمد کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری اس بات کی کو پرواہ کی کالا نے کالوی کا وہ کہنے لگے تو ہلاک ہو ولہ اس شخص نے علی رضی اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کھیل کی انہوں نے بھی تیرے ساتھ وہی کیا جو باتوں رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علام نبی علیہ السلام اسلام نے لوگوں کو تیاری کا حکم دے دیا مکہ پر حملے کی وکال اللہ عما فضل اخبار نہ بغتہ نہ بغت ہا سی بلا دکھا نہ بغت بلا اللہ تبارک و تعالق کافوں کی آنکھیں جو ہیں اندھی کر دے اور تمام خبریں ان سے چھپا دے حتہ کہ ہم ایک دم سے یک برگ جو ہے ان کے شہر میں گھس گئے بکاتبہ ہاتبن ابھی بلتا کرا برا اس کتاب اب ایک اہم واقعہ میں اس کو غور پسند حاصب بن بلتا بدری صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک خط لکھا قریش کی طرف یو قبدل ہوسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں انہوں نے خبر دی قریش کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کی نیت سے مکہ پر تمہاری پر چل پڑے ودافا ہو سارا مولا کی بنی عبد المطلب بنی عبد المطلب کی ایک لانڈی سارا نامی کو یہ رکا دے دی اس نے اپنے سر میں رکھا اس پر اپنی مینڈیاں جو ہیں وہ بنا دی اتل خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے اللہ کے رسول کو خبر آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی اس طرح ایک عورت جو ہے وہ چبا کر ایک رکا لے جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے علی اور زبیر کو بھیجا اس عورت کی طرف وہ آگرہ کہا روگت خواب روگت ایک جگہ تھی ایک علاقہ تھا وہاں انہوں نے دیکھا ایک عورت جا رہی ہے اور کسی جگہ کی خبر دی گئی تھی صادق ان مزدور نے بھی تھی آسمانی خبر تو انہوں نے اس عورت کو روک لیا ان اس نے انکار کر دیا اس نے کہا میرے پاس تو کوئی روکا نہیں فاتا اچھا انہوں نے اس کے رحل کو سارے سامان وغیرہ کو جو ہے وہ دیکھا تلاشی بھی فلم یا داخل کی رسائی کچھ بھی نہ ملا علی کو زبیر اور رضی اللہ اب انہیں تو وہیں پر وہ یقین تھا جو یقین صرف دنیا میں کبھی کسی کو کتنا بھی حاصل ہو صحابہ کے برابر نہ ہوگا اللہ بہت دادا بہت دادا ہا انہوں نے ڈرایا دھمکایا اور کہا اسناٹک مجھے اور کہاں پر ہے اس نے اپنی مہندیوں میں سے جو بالوں کی تھی اس کو نکال کر دے دیا سنگم کے ساتھ یہ دونوں روکا لے آئے اب حادث کی باری آئی رضی اللہ کالن نے بلا لیا ان کو بلایا بکال یا حادث نبی علیہ السلام نے کہا حادث یہ کیا ہے یہ آپ نے کیا کیا بکا یا رسول اللہ خاطب ابھی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر جلدی نسی دی قسم ہے اللہ کی میں اللہ کے رسول اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں مر مر قدر میں مرتد نہیں ہوا ولا بدل کو نہ میں تبدیل ہوا ہوں کسی اور دین میں چلا گیا ہوں یا منافق ہو گیا ہوں بلا سی عمران مل سکم صرف قریش بلکہ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ جو قریش کے ساتھ جڑا ہوا یعنی میں قریش میں شامل ہوں ان کے اندر سے نہیں ہوں ویسے میں قریش کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں ہوں لفظ ملن تجھی میں قریش کے قبائل میں سے نہیں ہوں وریم اہل و عجیرہ و غلط وہاں پر قریش کے اندر میرے اہل ہیں خاندان والے ہیں گھر والے ہیں رشتہ دار اور میرے بیٹے ہیں, میرے بیٹے ہیں. میری بیٹیاں ہیں میری اولاد ہے ولید علی سیم صرابتوں یخنہ ہوں اور میریوں کا تو قرابت ذرا بھی نہیں پرانا زمانہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے اگر کوئی وانا کا رہنے والا ہوتا یا قبائل کا بلوچستان وغیرہ کا تو وہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہاں قبیلے کا رشتہ آدمی کے تحفظ کے لیے ضروری ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی قبیلے کا رشتہ ایسا نہیں کہ وہ ان کی حفاظت کرے وہ کہنا یقین ہوں اور جو آپ کے ساتھ صحابہ ہیں ان سب کی رشتے داریاں ہیں اور رشتے داری کی وجہ سے وہ ان کے اہل و عیال کا خیال رکھیں گے بآ بد تو ان اب کا ڈیزائن ناؤ زیادہ تو میں نے یہ چاہا کہ میں بھی ان پر ایک احسان جھاڑ دوں تاکہ وہ میرے اہل و عیال کا میرے رشتے کا خیال کریں رکھے رسول اللہ کیونکہ یہ تو مجھے یقین ہے کہ اللہ اپنے رسول کو غالب کرے گا صلی اللہ علیہ اللہ وسلم تو میں نے سوچا میرے ایسا کرنے سے بھی نبی کریم ترین صدر نہ علی غلبہ میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا تو اللہ اپنے رسول کو غالب کرنے والا و متب امرا ہو اور اپنے رسول کے لیے اپنے حکم کو پورا کرنے والا کے دین قائم ہو جائے اور اللہ رب العزت صرف کو مکہ سے اور سرزمین عرب سے مٹا دے بالا عمر عمر نے کہا رضی اللہ تعالی اعلی عرض اب دیکھیے کہ اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت کس طرح کی ہوئی ہے یہ کیسے تربیت صرف فلسفہ نہیں ہے جی آغ اللہ تفر اللہ یہ کوئی دھرم نہیں ہے کہ پی ایس بی کی جائے توحید میں اور پی ایس بی کی جائے اسلامی علوم میں اور ان علوم کی کوئی جھلک آدمی کے تعامل میں اور اس کے عمل میں نظر نہ آئے دیکھیے عمر نے چھوٹ سے کہا یہ کون ہے آسدن نبی بلکہ یہ وہ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر کے ساتھ بدر میں جنگ بدر کے اندر شریک تھا اور جنگ بدر کے اندر وہ لوگ شریک تھے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے دعا مانگتے مانگتے اللہ سے یہ فرما دیا تھا کہ اے ایزبلال مفتی بھر تیرے نام لیوا زمین سے مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا زمین پر کوئی نہ ہوگا جہاں تک کہہ دیا تھا تو یہ حادث بھی ابھی بلکہ کتنے پیارے ہوں گے عمر کو کس طرح سے ان لوگوں نے مل کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کے دوست بدوش اسلام کے لیے قربانیاں دی لی اور وفاداری کی وہ داستان رقم کی جو آج تاریخ کا ذرین حصہ ہے آج یہ عمر کس طرح اللہ کے لیے بےزید ہوتے اپنے ساتھی عمر کو جو اللہ کی دید ہے جو اللہ سے پیار ہے پہلے ایمان اللہ رب جلال ولی کرام کی حوب میں محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں جب مالک کی محبت کا معاملہ آیا رسول ترین صلی اللہ علیہ علی وسلم کے خیانت کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس اپنے پیارے بھائی سے جو بدر میں ان کے ساتھ شریک تھا جب کے ساتھ دینے والا صرف منافق تھا ہی اس وقت منافق کا تصور نہیں کہ بدر میں آئے گا بدل میں تو بالکل اس طرح تھا کہ آج دیکھ کو بم سے دیے جائیں گے بکالا عمر عمر نے سب رشتے توڑ دیے سب محبتیں قربان کر دی اللہ کے ساتھ محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کے ساتھ وفاداری کے ناطے سے فوراً یہ سوال کر دیا یا رسول اللہ داغی اگر اللہ کے رسول مجھے چھوٹے میں اس کی گردن کو اٹھا دوں آج کوئی حاصل نہیں ہے کسی قسم کی جیت نہیں ہے اللہ کے راستے وقت خان اللہ رسول اس نے اللہ کے ساتھ بھی خیانت کی اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیانت کی صلی اللہ علیہ وسلم وقع ناف آتا اور یہ منافق ہو گیا بکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدرا عمر اس نے تو بدر میں حاضری کی جو جب بدر میں شریف تھا وہ ماضری کا عمر اور اے عمر تجھے کیا معلوم عمر تجھے کیا علم کہ وہ سکتا ہے لعل اللہ ایک اس مفہوم میں ہے کہ اللہ نے ایسا کر دیا اللہ رب العزت سے بدر والوں کو دھیان اور کہا کہ اے اے بدر جاؤ جو چاہتی وقت کرو کب لکم الحکم میرے تمہیں کون معاف کر دیا فتح آئی عمر عمر کی آنکھ سوچے آنکھوں جاری ہو کالا اللہ ہوں رسول ہوں کہا اللہ اور اللہ سے رسول زیادہ جانتے ہیں. معلوم ہوا کہ حکم اور فتویٰ جو ہے اس میں کسی انسان کے بارے میں جس کے بارے میں فتویٰ دیا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے بھارت ابھی برقار رضی اللہ تعالیٰ ایک وفادار مومن ہے جنگ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صفائی پیش کرتے اور اس صفائی کی شہادت اللہ کے رسول سادہ کا سا کہہ کر دیتے مخالف کی کئی روایتوں کی یہاں درج نہیں کی جب انہوں نے اپنی صفائی پیش کی کہ میری رشتہ داری نہیں ہے اور میرے آلویال بچے ہیں مکہ میں تم کی کوئی حفاظت نہیں کرے گا تو نبی علیہ السلاط و السلام نے کہا خدم یہ سب کہتا ہے یہ جو کہہ رہا ہے اس کے دل میں بھی یہی ہے اس نے کسی اور وجہ سے بےمانی کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا اس نے اپنے بال بچوں کی محبت کو انہیں بچانے کے لیے ایسا کیا اور دوسری بات کہ بدر میں شریک ہونے والوں کے بارے میں یہ خبر یہ اللہ کے رسول کے علاوہ دینے کا کوئی حق نہیں رکھتا ایک درس میں جو کہ شیون اسلامیہ کے وزیر جو محمد بن ابراہیم کے بیٹے کے بیٹے ہیں یعنی محمد بن ابراہیم مفتی کے پوتے ہیں جن کی تحقیب القوانین ہم پڑھتے ہیں ان کے دفتر کے مدیر نے بخاری کے کتاب ایمان پر دس دروس دیے ہیں ان دروس میں عاطف بن ابھی بلتا کے واضح پر بڑا خوبصورت کلام کیا ہے کہا آج اگر پہلے اسلام کسی طلعہ پر حملہ کرنا چاہتے ہو اور وہ یہ چاہتے ہو کہ ان کے حملے کی خبر کسی کو نہ ہو جیسے اللہ کے نبی جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ شخص ان کو رکا بھیجتے تھے اور اس کا عذر وہی ہو جو ہاتھ دن بلتا تھا ادھر ہے تو بھی اسے نہیں معاف کیا جائے گا اس لیے کہ اس کا عذر سچا ہے اس کی گواہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نبی اور ان کو آسمان سے وحی آتی تھی آج اس کی گواہی دینے والا کوئی تھی. اور دوسری بات اس کے اس فیل کو خیالت خیال کیا جائے گا اور اس کے اس فیل کو اہل ایمان جیسا دغا خیال کیا جائے گا ہاں اس کی سزا اس کی شخصیت کے مطابق ہوگی اس کی شخصیت کا پچھلا ریکارڈ دیکھا جائے گا اور مسلمانوں کے کمانڈر کو حق حاصل ہے کہ اسے ختم کر دے یا چھوڑ دے اور کوئی دے ہوگی وہ کا مستحق ہوگا اور اسی طرح سے بن بنبی بلتا کے واقعہ سے کوئی دلیل نہ پکڑے اس لیے کہ ان کے ازر کو اللہ کے نبی نے سچا کہا اور دوسری بات وہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے تھے اور جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کی فضیلت اب کسی اور کو نہیں مل لہذا لہٰذا بن بنبی بلتا کے واقعہ سے لوگوں کا دلیل پکڑنا اور اپنے بےمان حکام کے ساتھ وفاداری نبھانے کی کوشش کرنا یہ واقعہ اس کی غلی نہیں بن سکتا اور پھر دیکھیے کہ وہی مفرز جو ابھی دردن اتار رہے تھے وہ اپنی عقل کو اور اپنی سوچ کو دینے مسین میں کوئی دخل نہیں دے دیتے یا آگے نہ بڑھنا ہے ایمان اگر ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے عمر نے جو ہی سنا کہ یہ تو اہل بدر میں سے ہے بلکہ حادی صحیحہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ عمر نے ایک دفعہ پھر, پھر کہا اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ میں اس کی گھرنا نہ اتار دوں تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب فرمایا تو عمر کی آنکھوں سے یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی جو فرماتے وہ حق ہے اب عمر کا مطالبہ ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا السلام سے چل پڑے حملہ کرنے کے لیے حملہ آور ہونے کے لیے تو اللہ نے قریش سے تمام خبریں جو ہیں وہ جل کر دی اندھا کر دیا قریش کو ان خبروں سے لیکن وہ ڈر رہے تھے کہ حملہ ہوگا انہیں پتا تھا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم پہلے کی طرح کمزور نہیں اب تو وہ اپنے مسلمین بھائیوں کے لیے بنو خدا کے لیے ضرور پہنچیں گے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کو جانتے تھے کہ وہ کسی ایک مسلم کا بدلہ لینے کے لیے بھی کبھی پیچھے نہیں رہا کرتے تھے انہوں نے جو سزا ان کو دی تھی جو چوری کر کے جانور لے گئے تھے وہ آپ جانتے تو وہ ڈر رہے تھے قریط کے حملہ ہوگا تو وہ کانابو خفیاں یا تجربہ ہوا وہ حقیم بن ہزام و بدیل بن برکھا یہ تینوں لیڈر قریش کے اور خاص طرح یہ سفیات جاسوسی کر رہا تھا کہ کہیں حملے کے کوئی آثار کو نہیں ہے کوئی یاد ہو نہیں رہی فوج وکان العباس مسلم عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اب مسلمان ہو دیکھیے اللہ جب جس کے دل کو چاہے کھول گئے اب ان کا سینا کھل گیا اور یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کر گئے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے مسلم ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پا جو پا جو مقام پر کی نبی علیہ سے ملاقات ہو گئی نازل رسول اللہ صلی اللہ علام مران مر نبی علیہ سلاۃ السلام مران مر کے علاقے میں اتر پر ایک پڑاؤ ڈالا رات سے وقت وہاں جیش وہ آؤںان رات کے بالکل قریب بار جیتے تھے اللہ کے مکہ کے بالکل قریب بات ہوتے تھے اللہ کے رسول نے رک دیا نبی علیہ سلاق وخباب کو اختیار کر تھے صبح کسی نے کہا کہ میرا بھائی کبھی جماعت میں ہے وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کوئی چیز دیکھ رہا تھا انار کلی میں اور تیل کا کڑا اس میں رکھا ہوا تھا اور اس میں تیل پک اس کی پوریاں نکال کر دے رہا تو ہمارے تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ نے اس نے اپنے بازو کو داخل کر دیا اور کہا کہ آپ اسی کا گد جلائے گی جب اللہ جائے گا یہ بالکل حرام ہے اول تو جھوٹ ہے بازو پر کچھ ایسی چیز مری ہوئی ہوگی اگر ایسا ہوا ورنہ یہ واقعات سینا گلط ہوتے ہیں اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بنائے جاتے ہیں بزرگوں کی محبت میں تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے دیکھیے اللہ کے رسول کیسے اسباب کو پر اختیار کرتے بآرج اللہ کے نبی لذکر کو حکم دیتے ہیں بآقد انہوں نے آگ جلائی بو کی اکثر آلہ نبی علیہ السلام نے دس ہزار سے زیادہ آگ جلانے کا حکم دیا ہر کوئی اپنی اپنی آگ جلائی داقت کو پار پر حیبت چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر ذرار کے ساتھ تکلیف ڈالے اس میں کیا ہے معذہ اللہ کو دکھاوا ہے ہر جس تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس میں بھی رحمت بھی رحمت ہے سراپا رحمت رحمت اللہ علیہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ لڑ کے بے جاب قتل ہو کر جہنم میں جائے انہوں نے سوچا کہ بہتر بھی اب لوگ ڈر گئے دار سے لڑائی کا ارادہ ترک کرے شاید کہ اللہ ان کے سینے میں اسلام داخل کرے اور وہ جہنم رسید ہونے کی بجائے جنت کے مستحق بن جائے اس لیے اتنی آپ جلاؤ کے دشمن پر روخاری ہو جائے برا کی عباس بغلہ کا رسید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس مسلمان ہوتے ساتھ ہی کیونکہ چچا تھے نبی علیہ سلاد اسلام کے اور چچا سندھ وہ ابھی ہے باپ کی طرح ہے انہوں نے اپنے حقوق جو ہیں ان کا پورا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کو لے کر اس پر سوار ہو گئے کتنی خوش قسمتی ہے باپ کی جگہ سوار ہو گئے بخارا جائے یل کمس یلس ہوں یا اللہ اب یہ لگے مکہ کے ارد گرد کو لکڑیاں اکٹھے کرنے والی عورت اور مرد مل جائے میں اس کو کہوں مکہ والوں کو جا کر کہے کہ محمد ایسم طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہاں مخاط جہنم رسید نہ ہو جاؤ بلکہ ایمان لے آؤ کیونکہ انہیں بھی کون کی ہمدردی تھی ہمیشہ مومن موقع سند مل نہیں ہوتا سخت نگ مل ہوتا ہے وہ لوگوں کے جہنم پہ جانے پر کبھی خوش نہیں ہوتا رویا کرتا ہے دکھا کرتا ہے آپ کو دعائیں مانگتا ہے آؤ احدر یو مل قوریت یا تو کسی کو دیکھ لوں جا کر قریش کو بتائے بیشت اس کے اللہ کے نبی علیہ السلام <سؤال> طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں گے پہلے ہی آگے بڑھ کر آئیں اور توبہ تلجا کریں اپنے لیے امن مانگ لیں گے امن دے دیں گے نبی علیہ السلام اسلام بڑے نرم ہیں رحمت اللہ علمی میں کسی طرح سے پیغام گھنٹا کہ اگر وہ خود قوت کے ساتھ داخل ہو گئے پھر نہیں چھوڑیں گے اور اگر یہ کہہ رہے اور انہوں نے معافی مانگ لی تو بچنے کے بڑے ان کا امکانات ہے اور پھر یہ اسلام لائے کہ جنت میں جائیں گے کالا سب لائے نیلا اصیو علیہ کہا قسم اللہ کی میں جا رہا تھا اور اسی طرح سے میں سفر کر رہا تھا مکہ کی طرف اس سبے تو کلام ابی ابھی سفیاان و بدیر یتو رائے میں نے یہ سب دیکھا کہ ابو سفیان اور بدیل آپ اپنے باتیں کر رہے چلو مقصد حد ہو گئے یہ ابو خفیان ماں رائی تو فن ولا ابو کو بہت بڑا سالاب تھا بڑے سفر کیے تھے اس نے باہر کے روم کے یمن کے وہ کہنے لگا کہ بلّہ آج کی رات جو میں نے آگ دیکھی ہے دس ہزار آگ پتہ نہیں کتنی جو اللہ دکھا رہا تھا اسے اس نے کہا کہ اتنا بڑا لکچر میں نے کبھی نہیں دیکھا میں دیکھ رہا ہوں تو بہت ہی بڑا لکچر جو ہے وہ ہماری طرف بڑھ رہا کالا یا پل بدل بدل نے کہا خدا یہ خدا ہے اس نے جنگ کو بڑکا دیا خدا قبیلہ جس پر بنو بکر نے حملہ کیا ہم نے بھی مدد کی چھپ چھپ کر ہم شامل ہوئے اور بیت اللہ میں بھی قتل و غارت ہوئی یہ اس کا نتیجہ نکلا ہے اس نے بڑکا دیا جنگ کو اور یہ وہ ہو سکتے بنو خدا بس کافیا تھا سمجھدار لیڈر آدمی کا کمانڈر تھا خدا کل واغل خدا تو بہت ہی تھوڑے ہیں اور بڑے جلیل ہیں نام کا پورا آگ نگار ہوا کہ یہ ساری آگ ان کی ہو اور وہ بھڑک کر اس طرح آئے ہو ہاں بچا ہر ہر یہ اس نے کہا خدا کو غصے نے بڑکا دیا جنگ نے اور وہ اس طرح آگ جلا کر آئے تو خدا نہیں ہے بلکہ خدا تو بڑے تھوڑے ہیں اور بڑے ذلیل ہے اس کابل نہیں گئے کہ زبردست آگ ان کی ہو اور اتنے زیادہ آگے ہو سب پلٹو اب میں بول پڑا اباس اب کہتے ہیں، ابا حمزلہ اس نے اسی وقت آواز کو پہچانا کہتے ہیں وہ تعلیم کو پہچان دے پکارا ابل فضل اب الفر ہے فضر ان کا بیٹا تھا عباس کا کوئی تو کو نہ میں نے کہا ہاں اب الفر ہے کالا ہارا تھا ابھی تو کہاں پھر رہا ہے تیرا کیا معاملہ ہے میرے ماں باپ تیرے اوپر فرمان آج روز بڑی سخت ہے نا آج تو ڈر کے مارے برا حال ہو رہا ہے تھا کالا کل رسول اللہ عصل اللہ سن میں نے کہا یہ تو اللہ کے رسول ہیں یہ لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے وفادار ہیں وا صبا قریش و یہ قریش کا ایک نعرہ تھا یہ جس وقت بہت خطرہ ہو دشمن کا اس وقت یہ کسی پہاڑ پر چڑھ کے زور سے پکارا کرتے تھے وا صبا ہو جاؤ اپنی بچت کر لو بہت خطرناک واقعات ہونے والے ہیں حادثہ ہونے والے ہیں اپنا کچھ انتظام کر لو و اللہ حکم اللہ سے ابو سے بیان کہنے لگا بتا پھر کیا کیا جائے کیا طریقہ ہو ہیلا کیا ہو کل تو میں نے کہا ول ضافی ربی کا لبری بننا کم اگر نبی اکرم سن سم فتح یاب ہو گئے آ گئے خود تو تیری درد اڑا دے گی تیرے لیے میں ان سے امن مانگوں پناہ مانگوں بڑا کی بخل تھی میرے پیچھے بیٹھ گیا جا اور دونوں دوسرے واپس چلے گئے میں اسے لے کر آیا بک اللہ مرت مینار کا لنگا جب کہ میں مسلمانوں کی آگ میں سے کسی آگ کے پاس سے گزرتا تو وہ پوچھتے کون ہے فائدہ رائنا جب وہ ہمیں دیکھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے رسول کے خچر کو دیکھتے تو کہتے اماں رسول اللہ اللہ بغل یہ تو نبی کا نبی کے خچر پر ہے حا مرل تھی نہاری عمر پکالا منہ میں عمر کی آگ سے گزرا وہ بہت تو کرنے تھے انہوں نے کہا یہ پیچھے کون ہے وقام مائی لیا کھڑا ہو گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ را اس نے ابا سفیان کو دیکھ لیا قال اب اللہ کہتے ہو اللہ کے دشمن الحمدللہ الحمد للہ آج آج تو نہ کوئی عہد ہے نہ کوئی عقد ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے تجھے قابو میں دیکھ لیا فری غزل تھا رسول اللہ صلی اللہ آپ دیکھئے باوجود اس جوش و فروش کے باوجود اس جذبہ جہاد کے عمر کبھی فیصلہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے یہ علماء کی قدر ہے آج ان کے پاس وہ عالم ہے جو عالم خوش نصیبوں کو ملا کرتا ہے وہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا نبی صلی اللہ رسول عمر اس عالم کی طرف لوڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ مجھے سب نے اجازت ملے تو میں جلدی سے اپنے دل کی بڑا بجھاؤں اس ظالم کی گردن کو اس چٹن سے جاتا ہوں رسم سے سبق کو میں نے بھی خوب خچر دوڑایا اور جلدی سے اوپر سے پہلے پہنچ گیا کہیں کامیاب کروا دو سخت ہم کو انہا بداخل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً خچر کو لے کر داخل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر عمر بھی رضی اللہ نہ کوئی احد نہ کوئی اکد پتا نہیں آج رسونوں کا مجھے چھوڑ دیجیے میں اس کی دردن باہر یا رسول اللہ میں نے فوراً کہا اللہ کے رسول میں ایسے پناہ دے چکا اخرا عمر جب عمر جو ہے وہ بولتا گیا بولتا گیا اور زیادہ بات کی کل تم مار لن جا عمر میں نے کہا عمر رک جا حبن لائی لان امن بنی ادی بنتاف ماں کل تو مر اگر بنی ادی ونکاف بن تیرے قبیلے سے ہوتا نہیں لیا بولتے ہیں پھر تم ایسی باتیں نہ کرتا کہ عباس رک جاؤ پھل حبن لائی ل لائ اسلام کا علی احب علیہ الخطاب یہ ہے یہاں عمر پہ جوش آ جاتا مگر عمر کا ایمان انہیں کسی اور راستے پر ڈال رہا ہے انہوں نے نبی علیہ السلام اسلام کے چکے کی ان کے باپ کی حیثیت میں ہونے کی وجہ سے بالکل بات میں کل پرواہ نہیں کی ذرا بھی غصہ نہیں آیا عمر کو یہ ہے ادب ادب کی آخری حد ہے یہ اتنا ادب اتنا ادب تو عمر جیسا شخص جس نے سورہ الفت کو دیکھا کہ ایک صحابی ایسی کے راست پر پڑ رہا ہے جو کاس عمر نے پہلے نہیں سنی تھی قرآن جو ہے سب کراط پر یاسرا کراط پر, پر نازر ہوا ہے تو پر رضی اللہ تعالیٰ نے مشکل سے صبر کیا جو وہ نماز سے فارغ ہو سکے جو ہی وہ فارغ ہوئے اپنی چادر کو اس کے گلے میں ڈالا صحابی کے رضی اللہ تعالیٰ نے جفیل سے وہ نبی رسلام کی مجید میں لے رہے اور ابو حرارہ کو جب اعلان کرتے ہوئے دیکھا کہ جس نے کہا خال من کل بھی دل سے خالص ہوگا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہوا ابو وہ وزارت و پر ایسے دو ہاتھ مارے کہ وہ سرین کے بل گر پڑے اور رونے لگے یہ عمر آج خاموش ہے ان کے چچا کو پلک کر کوئی ایسا جواب نہیں دیتا جو نبی کے چچا کو دکھا دے بلکہ کہتے ہیں اسلام کو تانا آپ اسلام خطاب لو اسلمہ بلکہ اے نبی کے چچا تیرا اسلام لانا تو مجھے اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ کیوں محبوب ہے وما بھی اللہ انی احبو الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول صلی اللّہ علیہ وسلم اسلام خطاب کیونکہ تیرے اسلام لانے سے میں دیکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ہیں میرا باپ یہ لاتا تو اتنے خوش کبھی نہ ہوتے ان کو تیرا ایمان کی بہت خوش کر رہا ہے اس واسطے میں کچھ ہوں تو خاں خاں میرے اوپر ایسی بات نہ کر رسول اللہ صلی اللہ شریف کا خاتم دی بات اپنے پڑاؤ پر اپنے پر اسے جا ابو سفیان کو اور صبح اسے لانا آئی تھی میں نے ایسا کیا رسول اللہ صلی اللہ صبح میں لے کر آیا پکالا وہی نبی علیہ اللہ نے کہا کہ ابو سفیان وہی خاتا یعنی افسوس تیرے اوپر ابو سفیان الم جانک ابھی بھی تیرے اوپر وقت نہیں آیا کہ تُو جان لے کہ اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ابھی بھی نہیں تھی یہ جان رہا اب بھی وقت نہیں آیا اتنا کچھ دیکھنے کے بعد کالا بھی ابھی انتبنی اب بولنے کا انداز بدل چکا ہے کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پر قرب کا اکرمکا و اوسلا آپ کتنے حلیم ہیں آپ کتنے کریم ہیں آپ کتنے رشتہ داری کو ملانے والے پلاہ اللہ لقڈ اب نا صحیح انداز و میں یہ جانتا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی ہو اور ہوتا تو یقیناً میرے کچھ تو کام آتا میرے کچھ بھی کوئی شہ کام نہ آئی میں نے کون سے جتن نہیں کیے میں ہر دفعہ شکست خوردہ ہوتا گیا یہاں تک کہ آج اس ذلت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہ اللہ کے الہ الحد ہونے کا ثبوت ہے تجار طالب ال رس اللہ کیا ابو سفیان تیری خرابی ہو ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تے جان کے کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم ابی انت و امی کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ماں او صلاح کا آپ کتنے حلیم ہیں آپ کتنے زیادہ کریم ہیں اور آپ کتنے زیادہ رشتہ داری کو ملانے والا اما آج ہی نف صحت کل الان مینار سہی یہاں تک اس کا تعلق ہے کہ آپ کو اللہ کا سجا رسول مان لوں اس کے بارے میں ابھی بھی میرے دل میں کوئی چیز ہے بتا لا لہو عباس نے کہا وہی حصہ تیری خرابی ہو تو نام ہو اصل اسلام لے آبلا آئی یا غریب قبل اس کے کہ وہ تیری گردن کو مار دینا دے چلا برابا قبل اس کے کہ تیری گردن مار دی جائے کالا بشہر شہادت الحق اسلام بس اسی وقت الا نے محمد رسول اسلام لیا بقار القبا اباس نے کہا کافی کہ اللہ کے رسول ابو سفیان ایسا شخص ہے کہ اس کو فخر پسند ہے یہ بڑا آدمی ہے فج اللہ اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ کیجیے کہ اس کو عزت مندا داخلہ ابی سفیا ہم یہ قانون پاس کرتے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا من اغلا جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا من داخل مسجد بہ آمر جو مسجد بیت اللہ میں داخل ہو جائے مکہ میں وہ اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا علما صاحب علی الفول اللہ صلی اللہ کہ باسو مدل یقینی یا مدعی پل وادی عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ آب ابو سفیان کو تنگ وادی میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کر دیں تاکہ وہ مسلمانوں کو گزرتے ہوئے خوب دیکھیں اور اسلام اس کے دل میں راسک ہو جائے ابربی جنود اللہ تاکہ اللہ کے لشکر گزرے اور ابو سفیان ان کو آنکھوں سے دیکھے نظارت کرے فخر اجب حتہ فخر میں نکلا حتہ حدست ہوں میں نے روک دیا اسے ایک چوٹی پر پہاڑ کی جو تنگ دبے پر بھاگیا تھی وہرس القبائ اللہ جہاں اب قبائل گزرنا شروع ہوئے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اللہ کے لشکر گزرنا شروع ہوئے اپنے اپنے جھنڈوں کے ساتھ حتّہ مرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبس پوس لشکر میں گزرے یہ کثرت الحبیب وہ لوہا اتنا تھا کہ وہ سبز نظر آ رہا تھا لوہا لوحا جوہر تھا سب نے ذرا بخت اور بھوف ہوئے تھے یہ کثرت حدیب ضہور ہی کیا اور اس میں یہی اظہار تھا حدیب ہی حدیب اور حدیب بہ ظہور ہو رہا تھا مہاجرین اور انصار نبی اللہ اسلام کے ساتھ تھے لا جا ہدت بس آنکھوں کی سیاہی نظر آتی تھی اور کچھ نظر نہیں آتا تھا لوگ لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے اسلام کو اللہ رب العزت نے اتنا اتنا دے دیا تھا اسلحا بھی اس قدر شاندار فوج دیا نبی علیہ اللہ کے ساتھ بکالا سبحان اللہ یا عباس کہا اللہ پاک ہے یہ عباس ابو, ابو سب نے کہا من ہا الا یہ جو سب سے گزر رہے ہیں انصار اور مہاجرین کے یہ کون ہے الٹو حاضہ رسول اللہ مہاجرین ملنسار میں نے کہا یہ تو اللہ کے رسول ہے مہاجرین کے ساتھ جا رہے ہیں کالا ماں کہا دہا الاف کا ان کی طاقت کوئی طاقت نہیں لا سکتی آج کوئی لشکر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اتنے طاقتور کر دیے گئے اللہ کے بکانت الدا سات دنوں بادہ کے ساتھ انسار کا جھڈا تھا پل مرہ بھی ابھی سفیاان جب وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو غصہ بھڑک گیا اب یہ بھی جوش والے آدمی تھے کالا ال یوم یوم کہا آج کا دن جنگ کا دن ہے الم الحرما آج حرمت جو ہے وہ حلال کی جائے گی یعنی بیت اللہ کی حرمت جو ہے آج حلال ہوگی اور لڑائی لڑی جائے گی الوما ازل اللہ قوریشا آج قویش کو اللہ دلیل کرے گا پزاکار ابو سفیاان نے یہ بات اللہ ترسی سے کری کہ ایسا کیا سات دن ہے بقاعا قرض قرض برقاعد نبی علیہ السلام نے کہا سعد میں جھوٹ کہا یہ عربی میں جھوٹا ہونے کے انداز سے نہیں ضروری کہا جاتا بلکہ بات غلط ہو تو اسے بھی غلط کہا تو بجائے جھوٹ کہنا عربی میں بالکل یہ جو ہے طریقہ ہے اس میں کوئی کسی قسم کی توہین نہیں ہے ساز کی یہ عربیوں کا انداز ہے سات ساز نے جھوٹ کہا اس طرح ہمارے ایک دوست ہے ڈاکٹر عبدالرشید وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہیں ایک ٹیلی فون پر ایک عربی نے بٹھا دیا وہ ان کی کمپنی کا مالک ہوگا وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو بات سنی اور دوسرا آدمی آیا اس نے کہا آپ نے یہ بات سنی میں نے کہا ہاں اس نے اس طرح کہا اس نے کہا آپ نے جھوٹ کہا گھر سے دس طرح پوچھا عربی کو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کر دیا وہ جھوٹ کہاں سے مراد ہوتی ہے کہ آپ کی بات غلط ہے تو ہم سمجھتے ہیں جب ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ کہا کہتے ہیں کہ ہمیں جھوٹا کہہ رہے ہیں تو یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا کافی بات ساد میں جھوٹ کہا یعنی غلط بات کی بلا کم ہاغل یوم یوم تو حضم کی بلکہ آج کا دن تو وہ دن ہے کہ کعبہ کی عزت میں آج عظمت میں بلندی ہوگی آج تو اللہ پر پول کعبہ میں پوری طرح سے حکومت کے ساتھ داخل ہوگا آئی یوم آج کو رہی سک آج تو اللہ قریش کو عزت دے گا اصلی قریش کو نبی علیہ صلاف اسلام ہے اور وہ لوگ جو مان لائے تو منازع افسان سے جھنڈا لے لیا بطور اور ان کے بیٹے کو پکڑا دیا اب اس میں کتنی زبردست باریک بات ہے پیش سے کیس کو پکڑانا یعنی جھنڈا اسی گھر میں رہا تاکہ سردار کی بے عزتی کر کے وہ نہ ہو کہ قوم کے اندر سرداری کے ذریعے قبائل کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاع کے لیے لوگوں کو ہموار کیا ہے اس سرداری کو کسی قسم کا داغدار کر دیا جائے اور زخم لگایا جائے نہیں سرداری کو زخم نہیں لگایا انہیں کے بیٹے کو جھنڈا دیا مگر ساتھ کو سرزدش کے طور پر تھوڑا محسوس کرانے کے لیے اس سے جھنڈا لے لیا گویا کہ جنگ کے اندر بھی اللہ کے نبی تربیت جاری رکھے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ شخص کہتا ہے اللہ تبارک مطالعہ اسے اپنے سہے سے آپ کو سمجھنے کی تو یہ کتاب اور عالم بھی ہے عالم کا بیٹا بھی ہے عبد الرحمان مکی ایک کیسک مجھے ملی ان کی جو میں سنا کرتا تھا اب میں نے خود سن لی کہتے ہیں کہ ناصر کلاؤ جو کہ مصر کا بادشاہ تھا وہ ابن تیمیہ کے اکسانے پر اور ابن تیمیہ کے جوش دلانے پر ساتاریوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا اور موسر سے سفر کر کے دمشق میں آ گیا دمشق میں گھیراؤ تھا ساکاروں کا جنگ شروع ہوئی گمسان کا رنگ پڑا جب بہت خوفناک حالات ہوئے تو ناصر تلاؤ نے تاڑاریوں کے مقابلے میں جوش میں آ کر کہا یا خالد اپنا بلی اے خالد بن بلی جیسے کہ پاکستان کے کوئی جرنیل اللہ عبالعزت نے توبہ کی توفیق دے وہ توبہ کر کے مجاہدین کے لشکر میں شریک ہو اور وہاں بھی وہ کمانڈر ہو جائیں اتفاق سے اور اس کے بعد جب زبردست قسم کی لڑائی کا آغاز ہو تو ان کے منہ سے یا علی مدد نکل جائے اسی طرح اس نے کہا یا خال ایک اپنا وریب ڈاکٹر رحمان مکی کہتا ہے کہ ابن تعمیر رحیم اللہ فوراً گھوڑا دوڑا کر اس حاکم کے پاس گئے وقت اب سلطان ہے اور ابن تعمیہ اس کے محکوم ہے کہتے یا سلطان پلان نعبد ہوا تیزیا کا سلطان کیا کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے تجھیں سے مدد مانگتے سلطان اتنا گھبرایا اتنا شرمندہ ہوا شیخ مجھے بتاؤ کب پارا کیا؟, کیا آج جن کے ساتھ یہ مل کر لڑ رہے ہیں مثال یہ دیکھتے کہ ابن تعمیریہ وقت کے فاطم فاجر ہاکم کے ساتھ مل کر نہیں لڑتا تھا اگر ہم لڑتے ہیں تو کیا ہر وہ تو اپنی بات حاتم کو منواتا تھا اگر مان بھی لیں بر کبھی لتا کہ آج کا حاکم بھی صرف فاصلے کو فاجر ہے کفر میں داخل نہیں ہوا تو اس وقت تو ابن تہمیہ کا حاکم تابے دار تھا اگر حاکم کے منہ سے یا علی مدد نکلا تو وہ کفارے پوچھ ابن تہمیہ سے آج کا حاکم اتنا طاقتور ہے کہ تم اپنی مسجدوں میں اپنی اسٹیجوں میں کبھی حرمت رسول کے لیے اور کبھی جہاز کے لیے ان لوگوں کو بلاتے ہو جن کو تم خود کہتے ہو کہ شرک کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ مسرخانہ اکا سکتے تمہارا اور ان کا ایسا فرقہ ہے کہ شٹان بہت نہ دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا ہے اب کیا ہوا کہتے ہیں کہ ساتھ سے جنڈا لے لیا بیٹے کو لے لیا وہ مگا ابو سفیان جا قریشن سارا سعودی سفیان ابو سفیان مکہ مطلب میں چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے ہم اور جا کر قریش کو چیخ کر پکار کر اونچی آواز سے کہا آ گمزا تم بیما اللہ تم بھی یہ محمد آ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکروں کو لے کر جن کے مقابلے کی تاخ کسی نے دار سفیان فہو عام جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں رہے گا محمد اسے کچھ نہ کہیں گے نہ ان کی فوج کچھ کہے گی صلی اللہ علیہ وسلم کام تو نہیں اندار وہ کہنے لگ رہا تھا ہلاک کرے تیرے گھر میں ہم کتنے سما جائیں گے باقی تو سب قتل ہو جائیں گے کیسا کالا ومن اب بتا گئی با بہ بہ آمن جو اپنے باپ کو بند کرے گا گھر کے دروازے کو اس کو بھی امان دی جائے گی ومن دخل مسجد آمن اور آمن اور جو مسجد میں داخل ہوگا تو وہ بھی پناہ میں ہوگا لوگ دوڑے اپنے گھروں میں گھس گئے اور مسجد بیت اللہ میں گھس گئے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محبت سے اور ان کی تابے داری کا عہد و پیمان دل سے پکا کرتے ہوئے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین